الآ سورہبارہ مبارکہ تقریبا شروع ہوئی یہاں سے اہلیس کا قصہ شروع ہوتا ہے نمبر گیارہ سے روز بالله السميع العليم برسيت اور عظیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلی لم یکبض الجلالم فرماتے سورت میں کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں پھر ہم نے تمہاری صورتیں منگائی جس طرح اللہ نے چاہا کل ملائی کا یہ پیدائش تو آدم علیہ السلام سلام کی اور اس کے بعد جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں سب کو منانے والا ربیض الجلال والاکرام کے علاوہ کوئی کون قلنا پھر ہم نے ملائکا سے کہا یعنی حکم دیا اس جنونی آدم آدم کو سجدہ کرو یہ اللہ کا حکم تھا اس میں کوئی شرک نہیں تھا جب اللہ کا حکم ہے تو حقیقت سجدہ اللہ ہی کو ہے آدم کو نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے ہے فسا نے سجدہ کیا فرشتے تو فوراً حکم بجا لائے یا فعل مرون ان کی نصیفت یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں جو حکم دیا جا ہے ہے ابلیس ابلیس نے حکم نہیں مانا سجدہ نہیں کیا لمب یقم میر ساجدی وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا نہ تھا قال مالک نے پوچھا ما مانا آکا اللہ تس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تجر نہیں ہوا از امر تک جب میں نے تجھے حکم دیا میرے حکم کی سرتابی کی ضرورت تجھے کس بات سے ملی ان خیر امید کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں خالی میں نار اے رب زول ولی کرام تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ مان ہے رب ذو جلال ولی کرام مانتا ہے سبھی جب قسم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کی قسم تو یہ کہتا ہے خلق تانی مینار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وہ خلا قطا اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا تو یہ گویا وجہ تھی اس کے سجدہ نہ کرنے کی جس کو تکبر قرار دیا گیا بلا شبہ یہ اپنی بڑائی کی وجہ سے سجدہ ریز نہ ہوا جبکہ اس کا عقیدہ توحید باقی معاملات میں بنیاد کے اعتبار سے درست تھا اللہ کی توحید ربوبیت کا یہ قائل تھا اور توحید الوحیت یعنی اللہ کی عبادت میں اس کا اپنا نفس اس کا بت بن گیا اور اس کے تقبر نے اسے اللہ کی عبادت سے روک لیا تو مالک نے فرمایا اولا فہ بن کہا کہ نیچے اتر جا تو اس آسمان کے اندر اور آسمانوں کے اندر میری کابیا داری کی جاتی زمین کے اندر اللہ نے اختیار دیا کہ نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو نافرمانی کرو بھگت لوگے فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو فرما برداری کرو تو فرمایا تو اتر جا یہاں سے سما یا پونو لکبرا سیحا تجھے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کے اندر اس منتقا کے اندر تکبر اختیار کرے اور بڑائی کی بنیاد پر نافرمانی کرے سب بس نکل جائے ابن ساغری تلیلوں میں سے صغار جو ہے اور حوان چھوٹا ہونا اور ضلیل ہونا یہ شیطان کے لیے ربض الجلال والاکرام نے مقدر کر لیا اس لیے اس سے ڈرنا بیکار ہے اہل ایمان کو حق نہیں ہے کہ اس سے ڈرے کیونکہ اللہ نے فرمایا تب بھی رو و تب تک ہوں لال رقم کئی اگر تم صبر کرو گے تقوی اختیار کرو گے تو ان کی قید ان کی خفیہ تدبیر شیطان کی پوری قوم کی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی اور تمہارا قید شیطان کا نا شیطان کی تمام تدبیر نعیف ہیں اس لیے کہ سوار اور حوان چھوٹا ہونا اور زلیل ہونا یہ اس کا مقدر بنا دیا گیا ہے. اس کی اس حرکت کی وجہ ہے دوسری جگہ میں مالک نے فرمایا یہ جو وجہ بیان کرتا ہے یہی وجہ ہے یہ سورہ توہا کی آپ نمبر 62 ہے یہ اس تباہ میں 401 نمبر چار سو ایک نمبر سفر ہے پندرہ مارا ہے سورہ منیش کا ابھی دیکھی تو زین میں رہے گی میں دیکھ کر بھی توہا کہہ رہا ہوں اس میں بھی ابلیس کا ذکر اس قصے کا مفت جگہ پر موجود ہے آئےت نمبر باسٹھ کالا ابلیس نے جواب دیا جب مالک پوچھتا ہے اس سے پہلے آتا ہے کہ قلنا جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا اس جدولی آدم, آدم کے لیے سدریز ہو جاؤ فسا جدو ابلیس تو سجدریز ہو گئے صرف ابلیس سجدریز نہ ہوا اَسْجُدُ <فِينا> کہا کہ میں اس کے لیے سجا کروں آیت ہے. بعد ہے. کہ میں اس کے لیے سجدہ کروں جلال بلی کرام اور اس کو سجدہ کروں تیرے حکم سے جس کو نے مٹی سے بنایا <تصفيق> کر رب آئی اے ربزول جلال والاکرام کرام دیکھ ت نے اس کو میرے اوپر اکرام دے دیا میں آگ سے بنایا گیا ہوں اکرام تو میرا حق اس پر مجھے جو ہے وہ بزرگی اور درجہ حاصل ہے کہ جائے کہ یہ درجہ تو اسے دے دے تو ربعلجلال بل اکرام کے فیصلے پر اور اس کے حکم پر یہ بد نصیب راضی نہ ہوا جبکہ اس کا ایمان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا مالک و خالق ہے اور اللہ رب العزت اس سے ہم کلام ہے کس قدر بڑے مرتبے میں ہو سکتا تھا یہ اگر تابعزار ہوتا مگر کتنا بد نصیب نکلا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کو جان کر پہچان کر مان کر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور شرک کیا اپنی ذات کو اور اپنی ذات کی بڑائی کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا اور اپنی عقل کی وجہ سے یہ بھٹک گیا یہ ہے تکبر کا سپ اور یہ سپ جو ہے یہ بھی اسی طرح سے آدمی کو راندہ دردہ کرتا ہے جس طرح وہ اسے کو کفر کرتا ہے جو آدمی کے عقیدے کے اندر ربوبیت کے بارے میں یا علوبیت کے بارے میں بنیاد سے داخل ہو گیا ہو یہ بنیاد سے درست ہے اس کا رویہ اسے کافر کر رہا ہے اس کا عمل اسے کافر کر رہا ہے تو اہل سنت کے نزدیک آدمی عقیدے سے ایمان کی خرابی سے دل کے اعتبار سے بھی کافر ہوتا ہے اور اپنے عمل سے جو علت ہو توحید کا بدا دت المان ب توحید ہو توحید اور ایمان کا علت ہو وہ اور توحید اور ایمان اور اسلام اکٹھے نہ ہو سکتے نقیز وہ ایمان کا جیسے رات دن کا نقیز ہے اس وقت یا دن ہے یا رات ہے کہا جائے کہ دونوں موجود ہیں ایک وقت میں نقیز جو ہے ایک دوسرے کا وہ دونوں موجود نہیں ہو سکتے ایک موجود ہوگا اور دوسرا لازم غیر موجود ہوگا ایک کا موجود ہونا ان دونوں میں سے ضروری ہے اگر نقیز ہے اب اگر دن ہے تو رات نہیں ہے رات ہے تو دن نہیں ہے اگر کہ رات کا سما بنا ہوا ہے ہر کوئی جانتا تجربے سے گھڑیوں سے کہ اس وقت دن آصر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے حکم سے تو یہ جو عمل اس کا تھا یہ عمل اور اللہ پر ایمان یہ عمل اور توحید یہ عمل اور اسلام دونوں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ تقبر کی وجہ سے اس نے اپنی عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور اللہ تعالی کی حکمت بالغہ پر بس نہ کیا اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کو ہم اس کی حکمت پر مبنی سمجھتے ہیں اور وہ درست ہے لال ربی والا اللہ نہ تو کبھی غلطی کرتا ہے اور معذر اللہ اس کے کسی کام میں بھی کوئی بھٹکنا نہیں ہے نہ بھولنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھول کر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو کام غلط ہو اور درست نہ ہو اور مستقیم راستے سے بھٹکا ہوا بلکہ اللہ کا ہر کام حکمت بالغ کے ساتھ متصف ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے یہاں تک کہ جب لوگوں کو وہ عذاب دے اور لوگوں کو سزا دے تو اس میں بھی حکمت ہے اور اس میں بھی خیر ہے اس لیے اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جاتی اگر کہ شر اور خیر دونوں کا خالق وہ ہے مگر وہ شر اللہ شر کی نسبت اللہ کی طرف کبھی نہیں کرنی اس واسطے کہ وہ شر ہمارے لیے ربض الجلال ملک رام کے ہاں اس شر کی بھی حکمت ہے یہ ابلیس کا تکبر کرنا اور وہاں سے رامدہ درگاہ ہونا نکال دیا جانا اور اس اس کے بعد اس کا محلت مانگنا اللہ کا محلت دینا اور پھر آزمائش میں ڈالنا اپنے بندوں کو اور اس آزمائش سے پاس ہونے والوں کے لیے پہلے سے تیار جنت کی وراثت کا حکم کرنا اور بڑے بڑے درجات انبیاء اور رسل کو اور ان کے ماننے والوں کو ملنا شیطان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا وہ سبب بن گیا تو اس میں بھی حکمت ہے اگر کہ ہمیں کوئی حکمت سمجھ آتی ہے اور بہت سی ہے جو ہم نہیں سمجھتے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم سب اللہ کے حوالے کرتے اور کہتے ہیں شر اللہ تیری طرف سے نہیں شر کا پیدا کرنے والا اور خیر کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے شیطان چیتان شیطان کو تو نے ہی پیدا کیا کوئی اور خالق نہیں معذلہ اختم فرال مگر اس میں بھی اس کی حکمت بالغا حکمت عالیہ ہے کہ شیطان اس کا نافرمان ہوا اور اس کے بعد دنیا کے اندر یہ آزمائش کا سلسلہ چل نکلا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تکبر کی وجہ سے نکال دیا اور آپ نے یہ حدیث سنی یہ سب کو ماشاءاللہ یاد ہے بخاری کی یا بخاری مسلم دونوں صحیح کتابوں میں وہ موجود ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا مجھے بس نہیں جائے گا جا. میرے بھائی تکبر سے بچا کریں گے لال شعوری طور پر ہم تکبر میں کئی دفعہ چلے جاتے ہیں مثلاً کوئی شخص اپنے آپ کو قوم کے اعتبار علم کے اعتبار علم کے اعتبار سے اگر وہ جاہل کے مقابلے میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اللہ کی مہربانی یہ اور بات ہے بلکہ علم کی بنیاد پر اگر وہ تکبر میں مبتلا ہو مثلا کوئی شخص اس سے سوال کرتا ہے تو سوال کا جواب دینے کی بجائے فائل کو اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ باب بتا کون سا ہے یہاں کون سا باپ ہے یہ اور یہ ترکیب کیا ہے کیونکہ وہ مسئلہ اسے پسند نہیں کہ اس سے پوچھا جائے اور اس کا جواب دے حق کو چھپانا چاہتا ہے تو اپنی اس پر فوقیب کی وجہ سے یہ انداز اختیار کرتا ہے اب تک کو ہے مثال ایک عالم نے حدیث جینی یہ سچا واقعہ سچے راوی نے سنایا حدیث دائف تھی اب یہ اس کا میدان نہیں تھا مجھے کوئی بتاتا کہ شخص ہے کہ حدیث کو دعیف کہا تو میں آپ کے سامنے بھی رجوع کروں گا انشاءاللہ اللہ اسی کی توفیق سے ہمیشہ اور آئندہ اسے بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا میدان نہیں ہے وہ مارشل آرٹ میدان میں ماہر ہیں شخل بانی نے ضعیف کا ہمیں ماننا چاہیے تو اس کو جب ضعیف کہا گیا تو اس کا واض جو ہے وہ سارے کا سارا بیکار ہو گیا وہ تو واز میں سجاتا ہے اپنے واض کو عدیب سے تو اس نے کہا کہ بندہ ضعیف ہو جائے بزرگ گھر میں اس کو نکال دیا کرتے ہیں یہ جواب ہے بتائیے جواب تو یہ انداز یا یہ انداز کہ ہماری قوم بڑھیا ہے یہ قوم گٹیا ہے اور میرا اسٹیٹس زیادہ ہے میں خاندانی آدمی ہوں ہم ہمیشہ مال میں اور عیش میں پلے ہیں یہ غریب لوگ ہیں بس ان کے لیے اتنا بھی کافی ہے یہ انداز لاشعوری طور پر تکبر ہے اس کا حکم ابلیس والا تو نہیں ہے کیونکہ یہ لاشعوری ہے مگر یہ شعوری طور پر ہو گیا تو ابلیس کے حکم داخل ہو جائے یہ جتنے حکام ہیں مسلمانوں کے آگے یہ تکبر میں مبتلا اصل یہ سوچتے ہیں کہ ہم پڑھی لکھی دنیا کے لوگ ہیں یہ ہمارا حاکم ہو گیا روشن خیال اور خوبا تا ہو گئے یہ کہتے ہیں پڑھی لکھی دنیا ایڈوانس دنیا ہے سائنس کہاں ترقی کر کے پہنچ گئی ہے صحابہ بڑے نیک لوگ تھے صالحین تھے ان میں سے جو کالے دن کے نہیں وہ مانیں گے صالحین تھے قابل احترام ہے اور ہم ہر اعتبار سے انہیں بزرگ جانتے ہیں مگر ان کی عقل میں یہ بات نہیں سماتی کہ یہ اسلام آج بھی چلے گا وہ کہتے ہیں کیسے یار دنیا پوری ایک ایک ملک بنی ہوئی ہے اور چھوٹے شہروں کی طرح سارے ممالک ہیں کس طرح تم اس دور کی ریس کر سکتے ہو یہ دور سادہ سیدھا تھا بزرگان دی ہمارے صالحین جو ہیں اللہ کے لیے بچھتے تھے اخباب بھی اس میں زیادہ نہ تھے اور مواصلات کا یہ نظام نہ تھا سائنس کی یہ ترقی نہ تھی دنیا یوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں تھی بھائی کیا باتیں کرتے تو یہ لوگ تکبر میں مبتلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم قیامت تک کے لیے آخری امام ہے اور اب کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہاں عیسا علیہ صلاح وسلم ضرور بے ضرور نازل ہوں گے مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی شریعت کے تابے تو یہ ان کے دماغ میں بالکل ابلیس والا کفر ہے کبھی تو یہ کفر اناب کی حد تک چلا جاتا ہے اور کبھی یہ کف اس حد تک ہوتا ہے کہ ان کی عقل اسے تسلیم نہیں کرتی یہ رب العالمین تو رب العالمین مو سے کہتے ہیں مگر کہتے پاکستان تو ہم نے اتنی قربانی سے حاصل کیا گویا کہ معذ اللہ اللہ یہاں تو اللہ ہمارا حق ہے کہ ہم ووٹ کرائیں اگر ووٹ کی وجہ سے تیرا دین غالب آ جائے تو ہم بالکل حاضر ہیں اگر ووٹ میں ہی اللہ تعالیٰ تیرا دین ہار جائے تو وی آر سوری معافی دے دے, دے افسوس ہے کہ اب لوگ ہی نہیں ڈال دیے تو ہم کیا کریں جنہوں نے قربانیاں دی پاکستان کے لیے اور یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اتنی قربانیاں دے کر حاصل کیا اب ان کا پاکستان ہے ان کے چنے ہوئے نمائندے اللہ راضی نہیں ہوتے کیا کریں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ یہ کالے قوانین اور ہم یہ ختم کرنا چاہتے اور اسلام کے قانون کو لانا چاہتے اسمبلی میں مجھے ووٹ دلواؤ یعنی ووٹ سے لاؤ گے تم یہ جوا کھیلو گے پہلے اس جوا میں اگر جیت گئے تو اسلام ہوگا نہ جیت گئے تو فرد کفر ہوگا پھر آئندہ پانچ سال میں کوشش کی جائے گی جیسے کوئی شخص کہے کہ یار جو بھی برات بڑی لے آئے گا اس کے ساتھ میں لڑکی رخصت کر دوں گا ایک اس کے شیئر اشتدا بدترین عقیدے کے دنے ایک توہیدی ہے تو بتا جو بڑی برات لائے گا اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل اور تماشا ہے اور یہ دستخط کروائے جا رہے ہیں کس چیز کے دستخط ہیں کہ یہ اسمبلی کو پیش کریں گے کہ دیکھو ہم احتجاج کر رہے ہیں تم نے نسواں ایکٹ پران سنت کے خلاف بنایا ہے اسلام نافذ کرو پہلے کون سا اسلام تھا کہ ہاتھ بڑا متقل تھا پرہیزگار تھا اصل اللہ کا دیکھ بندہ تھا یا کم از کم خلیفت المسلم لیگ یا امیر था لیگ میں سے تھا اسلام نافذ تھا پہلی دفعہ اسے غلطی لاحق ہوئی اس سے تو اقتدام کبھی تک سیر نہیں کی مسلم سے کوئی ایسا شرک و کفر سامنے آئے تو سب سے پہلے یہ تسلی کی جاتی ہے کہ اسے حجت تمام جو ہے ہو چکی ہے اس پر یہ جانتا ہے کہ یہ سر کے کوئی ایسا شبہ تو لحاظ نہیں ہوا کوئی اس کا اور مفہوم تو نہیں لے رہا تعویل تو نہیں ہے اس سے بات کی جاتی ہے تب اس سے برات کی جاتی ہے ان یہ کہ کفر بباح ہو ایسا کفر ہو کہ جس کے لیے تعویل کی گنجائش نہ ہو جس کو پھیرنے کی دن جائش چٹا کو پڑو جیسے اس حکومت سے دن اور رات ظاہر ہو رہا ہے اب کون سا اسلام نافذ تھا جو پہلی غلطی ہوئی جو تم چلے گئے خوش آمد کے ساتھ جناب یہ آپ نے اسلام کے خلاف کر لیا اسلام نافذ کرو پہلے اسلام نے پہ پہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ سے شروع ہو کر آج تک تعبیر لا الہ الا اللہ کی نہیں سمجھی گئی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کی ٹیم میں کون تھا نرزی بدتری شیعہ کبر پونج سیکولر اہل توحید سب ملے ہوئے تھے یہ لا الہ الا اللہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا علیہ فلاط اسلام یعنی مفہوم کے اعتبار سے لفظ تو وہی ہے محاط اللہ کوئی فرق نہیں مفہوم کے اعتبار سے یہ مفہوم خاصی تھا یہ مفہوم بگاڑا ہوا تحریف شدہ تھا جس میں ہر شرکت کرنے والا بھی داخل اور سب مل کر حکومت بنا رہے ہیں پہلا وزیر خارجہ جو ہے وہ سرزفل اللہ ہو رہا ہے اور پہلا وزیر قانون منڈل ہے ہندو اور آج تک انیس کا ایک انگریز کا وہ جاری ساری ہی تو کیا فرق واقع ہوا پہلے دن سے بنیاد غلط ہے اور ڈی سیوں کا معنی میں جو قرآن سود کے خلاف اب بھی جاری ہے کہ قبروں کی حفاظت سرکاری طور پر نہیں ہوتی بھائی دروازہ نہیں کھولا جاتا جو جنب کا دروازہ ہے اور باقاعدہ پولیس کھڑی ہو کر پہرہ دیتی آپ کسی شرک کے کام کو ذرا خطرے سے دوچار کر کے دیکھیں کس طرح فوج بھی آ جائے گی اور پوری اپنی حفاظت میں وہ کہے گئے جی یہ ان کی عبادت ہے ان کا عقیدہ ہے یہ معذد پاکستانی شہری ہیں ووٹر ہیں یہ اس طرح سے چلے گا دور جدید میں نظام ایسے ہی چلے گا حتیہ کہ علماء نے جمہوریت کے آگے سر جھکا لی اور ان کے اس تقبر کے سامنے انہوں نے بھی سپر ڈال اسلام کا نظام جمہوریت نہیں شہلبانی رحی مح اللہ کا فتوا اور دیگر پانچ سات علماء کا یمن کے علماء کا ہم نے یہاں پڑھا بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے نتیج ہے اسلام کا یا اسلام ہوگا یا جمہوریت ہوگی جیسے دن اور رات ہے اور بھائی اما جب یا جمہوریت ہوگی بغیر ما انزل اللہ اور وہ حکم چلے گا جو اللہ نازل نہیں کیا اما یا اسلام ہوگا ول شف ما اللہ اور وہ حکم کا جو اللہ نازل ہے تو یہ غالب جمہوریت کو چھوڑتے نہیں کاش کے لیے سمجھ آ جاتی یہ استعفیٰ دینے لگے تھے میں نے کہا اللہ کرے استعفہ دے نہیں کچھ سمجھ آ جائے نہیں وہ استعفے واپس لے لیے تھوک کر تاٹ لیا اور خوب اپنے آپ کو ضلیل کروایا کیا یہ تھا کہ چلو اسی بات پر سمجھ آ جاتی اس کو پسند استعفے دیتے آزاد ہوتے سمجھ آ جاتی کہ جمہوریت سے کبھی اسلام نہیں آئے گا جو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی غیرت سے انہیں سرکار کرتا ہے کی پکڑ پکڑ کے لیے اور قید ہوتی اور یہ مگر نئی بدستی افمبلی میں لوٹ گئے تو اب یہ کیا کہتے ہیں اللہ اٹھائے جانے کے دن تک مجھے محلت دے پالا اللہ نے فرمایا ان کا منل بے شک تو محلت دیا جاتا ہے یہ محلت دی گئی تب دوبارہ جنت میں گیا ورنہ اللہ نے تو اترنے کا حکم کر دیا مگر مہلت کی وجہ سے کیونکہ انسان کے ساتھ اس کا معاملہ تھا پھر یہ جنت میں دوبارہ گیا اور جا کر ہمارے ماں باپ کو بس کا شکار کیا بکا سا محما کس میں اٹھائی اکما علام ناس کسم ہے رب کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں قسم بھی اللہ کی یہ غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھاتا اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم جائز نہیں، یہ پڑھ لیا کرے اللہ ان یہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے ایک سعودی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسری قوموں سے سوالی وغیرہ جو عربی بولنے والے ہیں یا عراقی ان سے افضل ہے جو کویتی ہے وہ سعودی سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اور ہم نے صالحین کے اندر سلطیوں کے اندر لاشعوری طور پر یہ چیزیں دیکھی کہ تنخواہ مقرر ہو رہی ہے سب سے بڑھ کر تنخواہ جو سعودی کی ہے یا کویتی کی ہے اس کے بعد ایرانی کی تنخواہ آتی ہے یا دیگر قوموں کی آتی ہے پھر اس کے بعد آتی ہے پاکستانی کی پھر اس کے بعد آتی ہے افغانی کی جو بالکل ڈھائی تی نظار ہے پوچھا گیا شخص یہ کیا کہتے ہیں وہ اتنے میں گزارا کر لیتے ہیں یہ اتنے میں گزارا کر لیتے ہیں ان کا معیار زندگی بلند کسی حد تک تو گنجائش ہے چلو کسی شخص کی عادت کا خیال کرنے کا مگر اس حد تک تو نہیں کہ بالکل ایک آدمی غریب ہو اور وہ بس سوکھی روٹی کھائے اور بھاجی کھائے اور ایک آدمی ہر وقت گوشت اور پلاؤ کھاتا رہے تو یہ چیزیں لاشوری طور پر داخل ہو چکی اور یہ جب بھی ہمیں خیال آئے ہمیں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ شرک کسی راستے سے آتا ہے اور تکبر کا شرک جو ہے یہ آدمی کو جہنت میں لے جاتا ہے اور جنت سے دور کر دیتا ہے اور یہ ابلیس کی نسل کا شرک ہے اور خوب کہا میرے ایک دوست نے مردان جو ہے دینی بھائی ہے تو یہ نیشنل عوامی پارٹی کی بات ہو رہی تھی کہ یہ اپنی قومیت پر فخر کرتے ہیں اور قومیت کی بنیاد پر دنیا میں بڑا خون ہوا اس نے پہلا قومیت کا لیڈر جو ہے وہ ابلیس یہ قومیت کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کرنے کے اوپر تل گیا بعض پارٹی کے ہے جس کا صدام جو ہے امیر تھا بعض پارٹی یہی کہتی ہے کہ ہم عرب قوم ہیں ہم عرب قوم کے لئے لڑیں گے اور عربی عیسائی ہو یا عربی یہودی ہو یا عربی مسلمان ہو سب کے لئے لڑیں سب عزت والے عرب ہو جائیں گے مسلمان بھی عزت والے ہو جائیں گے صرف اسلام کے لڑیں گے تو عربوں میں تقسیم ہو جائے گی اسلامی عرب یہ کافر عرب یہودی عرب عیسائی عرب اس طرح عربوں کی قوت کمزور ہوتی ہے لہذا باز پارٹی کہتی ہے کہ اسلام کا نظام بھی نافذ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ پھر جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ ہمارے دشمن اور ہموں کے دشمن ہو جائیں گے اعوذ باللہ کو بلدہ تو انہیاؤں میں یو ماسوم یہ مہلک مانگا کالا ان منظرین کہ بے شک مہلک دیا گیا قال فبما کالا لاہن سے روت عقل مستقیم کہا کہ یہ جو اللہ تم نے مجھے بھٹکا دیا اور یہ اس ظالم نے یہ بھی تکبر کی وجہ سے کہا اللہ کسی کو نہیں بھٹکاتا اللہ تو اپنے بندوں سے ہمیشہ اسی پر راضی ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کریں ولا یار دا یہ اللہ اپنے بندوں سے کفر پر کبھی راضی نہیں اللہ نے اسے نہیں بھٹکایا خود بھٹکا علما نے کہا کہ یہ بھی اس کا کلیم کفر ہے لہم سرا تو قل مستقیل میں تیرے سیدھے راستے کے اندر ان كے لیے بیٹھوں گا گمراہ كرنے كے لیے بن بین ادیم و بن خلفہ ان آئیمان و ان شاعدیم پھر میں آؤں گا اپنے مختلف وسواس کے ساتھ اور مختلف ہتھ کنڈوں کے ساتھ ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ولادو اکثر اور تو اکثر کو اللہ شکر گزار نہ پائے گا یہ اس کا اندازہ تھا کالا اللہ نے فرمایا اقرج ملا نکل جائے اس سے مز او محمد مذمت زدہ اور دھتکارا ہوا لمانتا بیا کا جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا اس تقبر میں یا تیرے شرک اور کفر کے تمام پیغامات میں لا ام لا جہن ممین کب اجماع میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا یہ <سؤال> شیطان کا واقعہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ یہ اس وقت قسم اٹھاتے ہوئے یہ کہتا تھا ابھی عزت کی کل تیری عزت کی قسم گمراہ کروں گی اور اپنا پورے کا پورا حصہ وصول کر گا عبادت کا بالحبول مخلصی سوائے تیرے مخلص بندوں کو مخلص کے لیے شیطان کا کوئی وار نہیں یہ جو آج کل جادو کے علاج کے بہانے نظر بد کے علاج کے بہانے کتابیں چل رہی ہیں اور شیخ میں باز رہی اللہ سے بھی مسترد کیا جا رہا ہے باز و کام اتنا بڑھا دیا گیا اپنی طرف سے گھڑے ہوئے اذکار اپنی طرف سے گھڑے ہوئے طریقے اور جادو کے اثر کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اچھے خاصے توحید میں داخل لوگ جو ہیں وہ توحید سے آری ہو گئے ڈرتے پھرتے تو شیطان پتہ نہیں کیا کر دے گا گویا کہ معاذ اللہ استر اللہ رحمان پر تفقل ختم ہو گیا یہ جھوٹ ہے شیطان کے پاس سوائے وسواس کے کچھ نہیں اس دن کھڑا ہوگا اور کہے گا میرے پاس کچھ نہیں تھا بو تک میں نے بس تمہیں پکارا تھا وماقان علی سلطان میرا تمہارے اوپر غلبہ کوئی نہیں تھا اللہ انکم میں نے تمہیں بلایا دعوت دی فسٹ ہے تم نے میری دعوت کو قبول کر لی اب آج کے دن فلاں آج نہ مجھے تم ملامت کرو بلکہ ملامت کرو اپنی جانوں کو میرے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ میں تمہیں زبردستی لے جا لے آتا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جی مسوسا ڈال سکتا ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں سیتان کا اہل ایمان پر کوئی غلبہ نہیں له سلطان علی وعلی ربهم جو ایمان, لائے ایمان اللہ پر توقل کیا ان پر اس کا کوئی غلبہ سلطان غلبے کو کہتے اختیار کو کہتے کوئی اختیار نہیں اختیار ہے سلطان ہوں اللہ حک دوں اس کا غلبہ ان بےمانوں پر ہے جو اسے یار بناتے ہیں اور جو اس کے ساتھ مل کر اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں مشرقوں پر اس کا غلبہ ہے اہل توحید پر کوئی غلبہ نہیں چیلنج کر دو کہ جاؤ جو بھی اپنے تیر فقیر اکٹھے کر لو جو ہمارا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے سوری میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور یہاں تک نہیں یہ نبی کا قول ہے علیہط اسلام یہاں ختم نہیں کیا وہ یہ تب سال وہ سب صالحین کا دوست ہے صرف نبی کا ساتھی نہیں ہے علیہ اسلام تو میرے بھائیوں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے شیطان کی نسل کا گناہ بار بار لا شعوری طریقے سے گھس آتا ہے ہم یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں یہ دعا بالکل صحیح صنعت کے ساتھ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات میں چیوٹی چلتی نظر نہیں آتی اس طرح صرف جو ہے شیطان تم سے کروانے میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور آدمی کر بیٹھتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا کیونکہ وہ صرف بالا لالمی بھی جسے میں جانتا بھی نہیں میرے منہ سے ہو جائے جیسے کوئی شخص کہتے کہ اگر چور اگر بچے ہوتی تو چور لگ جاتے یہ سرفیاں کلیمہ اسے اللہ رب العزت کی قدرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی احاطے کا اللہ تعالی کی عظمت اور اللہ کی حفاظت کا ذکر کرنا چاہیے تھا اسی طرح سے بعض اوقات غلطی ہوتی ہے ماشاء اللہ لوگ غلطی نکالی ہے ایک عالم نے اس نے کہا سعودی عرب میں بھی بعض اولا نے یہ کہہ دیا جس طرح ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ وسیع تھا جو اللہ چاہے اور جو تو چاہے تو نبی اکرم صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا قل ما شاء اللہ جو اللہ کا سما چیک پھر جو آپ چاہیں کی کیونکہ بندہ بھی چاہتا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اسی وقت کسی کو ہی بات کر سکتے جب اللہ اس کے لیے چاہے ابنا کلادیب احباب تھا حدیب تو یہ کلم شرکیہ تھا صحابی مشرک نہیں تھا معاذ اللہ لا شعوری طور پر لا یا الب نکل گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے کہ جو ہی اس کا احساس تو توبہ کر لی جائے اور یہ دعا پڑھ لی جائے اب عربی علماء میں سے بعض نے کہا کہ اس کے تحت یہ بھی کہنا جائز ہے کہ کا میں تیری اطاط کرتا ہوں میں اطی اللہ. اللہ میں اللہ کی اطاط کرتا ہوں پھر اس کی کرتا ہوں. یہاں سما کا استعمال غلط ہے یہ اسی طرح ہے علماء نے کہا جس طرح کوئی کہے ابو بلّہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں سباں فلاں پھر اس کی عبادت کرتا ہوں یہ سما یہاں نہیں لگے گا اس لیے کہ کوئی شخص اتاث کا مستقل طور پر حقدار نہیں چاہنے میں ایک انسان چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے اللہ کا چاہنا جو ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ جو چاہے اس کو پورا کرنے پر قادر ہے اور انسان جو چاہے اس کو پورا کرنے پر قادر نہیں اللہ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور کو ابلیس کے جرم سے تکبر سے محفوظ رکھے حامل اور بلا شبہ یہ جو وقت کے حکام ہیں ان کا کف تقبر کی نسل سے ہے کہ باقی کو کفی بھی ان میں بہت ہے نماز یہ نہیں پڑھتے قبروں کی پوجا کی حفاظت یہ کرتے نہ جانے کتنے اثرات ہوں گے مگر اصل ان کا معاملہ جو ہے سب سے چڑا ہوا سب سے زیادہ واضح نظر آتا ہے کسی پڑھے لکھے سی ایس پی کے پاس بیٹھ جائیں آپ کسی بڑے سیاستدان کے پاس بیٹھ جائیں آپ اسے نبی اکرم چند العلوم کے دین پر مطمئن بھی پائے گی وہ بار بار پلٹ کر اگر آئے گا کہ اس دور میں اسلام کیسے اس دور میں اسلام کیسے مجھے یہ سمجھاؤ مجھے وہ سمجھاؤ اس کے سارے سوالات بے یقینی شخص اور زبردست قسم کی حیرت لیے ہوئے ہوں گے اور اہل ایمان کو یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام مسائل میں مشکل سے مشکل حالات میں ایسے امام ہیں کہ ان کی امامت اب آخر تک جاری رہے اور کوئی امام ایسا آنے والا نہیں کہ ہمیں ان کی امامت سے بے پرواہ ہونا پڑے ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ سلاک السلام کی نائب شریعت کافی ہے اور ہمیں تکبر سے ہر سورج بجتے ہوئے یہ دعا یاد کر لینی چاہیے شاید آپ کو اکثر کو یاد ہوگی جنہیں نہیں یاد وہ ضرور یاد کر لے اللہم اللہ عما اے میرے اللہ انی اشرط انہیں میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں شریک ٹھہراؤں آلم ادی اور اسے جانتا ہوں وقت رکا اور افتفار کا تو لمالا آلام اس نے کا بھی کوئی کہ تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤں جانتے بوجھتے یہ تو توبہ کے معاف معافی ہوگا نہ جانتے مجھ سے بھی ہو جاتا ہے آپ سے بھی سردر ہو جاتا ہے اللہ نہیں چھوڑے گا تو جگت میں کوئی بھی نہیں جائے گا کہ ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ ولا انتا یا رسول اللہ لحاظ آپ بھی نہیں جائیں گے انہوں نے کہا ولا آنا میں بھی نہیں بخاری اور مسلم کی روایت حمت ابھی حتٰ جھاپ نے مجھے رحمتوں مب سے رتوں اللہ کی رحمت اور مغفرت ہمارے اعمال تو کبھی بھی اس قدل نہیں کہ ہمیں جنت میں لے جائیں ذریعہ ہے پکا امال کے بغیر کبھی کوئی جنت میں نہیں جائے گا ذریعہ ہے بدل نہیں اللہ مجھے اور آپ کو پہلے سننے میں حق بات کو ایمان بنانے اس پر عمل پیراو ہونے اس پر جمے رہنے کی توفیق توقع فرمائے آمین جہاں تک کہ ہماری روح اس حال میں پرواز ہو اللہ ہم سے راضی ہو اللہ سے راضی معاملہ السلام علیکم <tries> <tries>